لَغِ مَنَشَّيَهُ وَجِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مخلصا له الدين وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني فاعبدوا مَا شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأغليهم يوما قياما الا ذالكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَزّفُهُ اللَّهُ بِغَضَبٍ عَلِيمٍ يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا الله اللَّهَ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادًا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعار الحمد للہ و سلاد و رسول اللہ ولی و اہل بےت ہی و صاحب ہی و منف صدا بحبی بسار اعلیٰ نہج ہی الحیوم دین اماں سورت الظمر کی تفہیر جاری ہے آیت نمبر گیارہ سے آج آغاز ہوتا ہے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم من ہی ونف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی تو ان اللہ مخل صلی اللہ الدین قل کہہ دیجیے لوگوں کو بتا دیجیے اور لوگوں کو اپنے عقیدے سے آگاہی دے دیجیے اس سے لوگوں کی محبت کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ جس نبی لیکن جہاں قل اور پہنچانے کا زور پیدا ہو جاتا ہے تو کہہ دیجئے انی عمر تو بے شک میں حکم دیا گیا ہوں یہ ان حرف تاکید ہے جس سے کلام میں اور تاکید اور زور پیدا ہو گیا بلا شبہ بلا شک بے شک میں حکم دیا گیا ہوں ان اللہ یہ کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی حکم دینے والا کون ہے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا عقیدہ کوئی میرا ذاتی فہم نہیں ہے نہ یہ ذوقی عقیدہ ہے کہ میرے میرا ذوق یہ کہتے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں بلکہ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ یہی عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا نہ لوگوں سے سننے پر موقوف ہے نہ میرا اپنا ذوق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ یہ عقیدہ اپناؤں اور لوگوں کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کرو اس سے زیادہ تفیل سورہ آرات میں قل ان نفلاتی و نسخی و مہیا رب العالمین بزارے کا عمر تو کہ بے شک میری نمازیں میری قربانی عبادت کی دو قسمیں بدنی اور مالی نماز کا ذکر کر کے اشارہ کیا بدنی عبادات کی طرف اور قربانی مالی عبادت ہے اس سے اشارہ دیا مالی عبادات کی طرف اس میں ساری باتیں آ گئیں کہ بے شک میری تمام بدنی ہوئی اور تمام مالی ہوئی ہر چیز آگے پھر بھی کچھ باقی بچ گیا تو وہ محیا یا میری پوری زندگی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ پھر بھی کچھ باقی بچا تو وہ ماں تھی اور میری موت بھی کس کے لیے لاہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے بب کا وہی بات مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا یہ نہیں کہ میرا کوئی ذاتی اختیاری عقیدہ یا ذوقی عقیدہ بلکہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے آرڈر جاری ہوا ہے کہ میری تمام عبادات اللہ کے لی کسی عبادت میں غیر اللہ کا کوئی حصہ نہیں اشتخاصہ ہے پکارنا ہے دعا ہے سجدے ہیں رکوع ہیں قیام ہے تشہد ہے نظر و نیاد ہے قربانی ہے یہ ساری عبادت اللہ کے لی غیر اللہ کا ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی حصہ نہیں اور یہ صرف حکم علیہ اسلام کے لیے نہیں ہے وس من قبل من نہ اجاللہ نندون علیہ حسن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے قبل انبیاء آئے ان سے بھی سوال کر لیجئے ان سے پوچھ لیجئے ان بیا کے دور میں ان انبیاء کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا سارے انبیاء سابقین آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء سے پوچھو کوئی تصور تھا اور پوچھو قرآن کے ذریعے قرآن سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ کہتے واسنا فیق الج رسول انبت اللہ وسطنب الطاحت ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاقت کا انکار کرو یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے نذیر اسلام کی حدیث ہے اور امبیا ہو اخبت اللہ امبیا آپس میں اللہتی بھائی ہیں اللہ بھائی وہ بھائی جن کے باپ ایک ہو جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں جیسے ایک شخص کی کئی شادی ہوں دو تین چار ہوں ہر بیوی سے اولاد ہو وہ اولاد آپس میں اللہ بھائی ہیں اور اگر ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں تو وہ اولاد آپس میں اخیافی بھائی ہے. اور ماں اور باپ ایک ہی ہوں تو وہ حقیقی بھائی اللہ اللہی بھائی کیوں کہا اللہ تی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے یعنی اصل ایک ہے اور وہ توحید ہے ہر نبی کی دعوت اور اس کے دین کا اصل ایک ہے اور وہ عقیدہ توحید ہے تو ہوا کہ خود کہہ دیجیے انی عمر بے شک میں حکم دیا گیا ہوں ابود اللہ یہ کہ عبادت کروں میں اللہ تعالیٰ کی مخلص اللہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو پورے اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کروں غیر اللہ کی شراکت نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو بھرپور اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کروں یہ مجھے حکم اللہ نے دیا یہ اللہ کا عمر ہے وہ امیر اور میں حکم دیا گیا ہوں یہ انعقون اوبدل مسلمین یہ لام بمانہ با ہے وہ امیر تو بے دونوں حروف جار ہیں حروف جار میں تناوب کا قاعدہ ہے ایک حرف دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے دوسرے کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یہ لام بانا با ہے وہ عمیر اور مجھے حکم دیا گیا ہے لیکن عقو یہ کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین پہلا مسلمان پہلا مسلم مسلم کون ہے بات ماننے والا عمل کرنے والا جھک جانے والا پہلا بات ماننے والا میں ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے تھوڑا ٹھہرو اور غور کرو کہ نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا اس امت میں جو بھی نیکی ہوگی وہ نیکی پہلے اللہ کے رسول مانیں گے اور اس کو اپنائیں گے اس کے بعد امت تک پہنچے گی امت بھی اس کو اپنائے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز نیکی ہو اور اللہ کے پیغمبر کو وہ نہ دی گئی ہو آپ نے اس کو نہ اپنایا ہو اور امت کو مل جائے وہ بدت ہی لوگ یہاں غور کریں کہ نئے نئے شوشے چھوڑنے والے نئے نئے امور کا ارتکاب کرنے والے کوئی ایسا کام جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہی نہیں اگر وہ آپ کریں گے اس کا مان اس معاملے میں اول مسلم آپ ہیں اللہ کے نبی نہیں ہے بڑا شریف فرمان ہے وہ میرت ان کو اول المسلم مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا ماننے والا بن جاؤں مانا جو بھی نیکی ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئے گی اس کو پہلے میں اپناؤں گا پھر وہ آپ تک پہنچے گی تو کوئی نئی چیز جس کو میں نے نہیں اپنایا کیونکہ اللہ نے دی نہیں مجھے آپ اس کو اپنا رہے ہیں تو پھر یہ فرمان غلط ہو گیا نا پھر اول مسلم آپ ہو گئے ان اعمال میں اول اپنانے والے آپ ہو گئے یہ کتنا سری قرآن کا انکار ہم یاد رکھو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول مسلم میں ہر نیکی پہلے کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیح جو نیکی آپ سے ہو کر آئے گی وہ نیکی ہے اور جو نیکی آپ سے ہو کر نہیں آ رہی کوئی نئی چیز ہے وہ سونے اور چاندی کی کیوں نہ ہو وہ جوتے کے نوک کے قابل بھی نہیں لقت قان الکمفی رسول اللہ اس وقت الحسن ہے بات پتھر پر لکیر کہ تمہارے لیے صرف رسول اللہ اس و حسن ہے مکمل نمونہ اولسلمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اول مسلم بن جاؤں پہلا اپنانے والا پہلا نیکی کرنے والا تو جو نیکی ہوگی وہ پہلے میں کروں گا پھر وہ امت تک پہنچے گی اللہ کے نبی نے کی نہ ہو امت وہ امال کرتی ہو تو مانا امت کے لوگ بھی پہلے مسلم میں بعض امال میں نبیر اسلام سے بھی آگے بڑھ گئے اللہ کے پیغمبر سے بھی پہلے نیکی اختیار کرنے والے بن گئے اللہ کے پیغمبر تو کو دی نہیں گئی دیکھیے دینے والا اللہ ہے اللہ نے نہیں دی آپ کو دے دی تو اللہ کے فرمان کو جٹلاؤ گے نہ اللہ پاک نے کیا فرمایا الحم لکم تو علیحکم علیکم ہی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا بھی تمام کر دیا نعمت دین دین کی نعمت من دین کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے عقیدہ کے اعتبار سے جو چیز نعمت ہو سکتی ہے وہ آج میں نے پوری کر دی اب کوئی نئی چیز کوئی نیا عمل جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں اس کی گنجائش ہے اللہ نے پوری کر دی وہ اور آپ کہیں گے کہ نہیں فلا عمل فلا عمل فلا عمل, فلا عمل. وہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا مگر اس میں حرج ہی کیا ہے اس سے بڑا حرج کیا ہو ہوگا کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں جو امداد المسلمین ہے کیا مانا اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کے لیے اپنے نبی کو اس قابل نہیں سمجھا آپ کو دے دیا کتنی بڑی جسارت ہے کتنی بڑی گستاخی ہے تو عمر تو جانا کون بدل مسلم مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلم بن جاؤں ہر عمل پہلا اختیار کرنے والا میں ہوں پہلے میں عمل کروں گا پھر وہ آپ تک پہنچے گا قل اینی اخاف انی تو ربی آزادی اومین عظیم میرے پہ عمر یہ بھی کہہ دیجیے اینی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان سہی تو ربی اگر میں نے نافرمانی کر دی اپنے رب کی میں کون ہوں حبیب اللہ خلیل اللہ سید ولاد آدم پوری اولاد آدم کا سردار قیامت کے دن مقامی محمود پر فائز اول شافع اول مشفا لباؤ ہم میرے ہاتھ میں ہوگا مگر میں ڈرتا ہوں کس چیز سے اگر میں نے نافرمانی کر لی اپنے رب کی تو کس چیز کا ڈر ہے عذاب یوم عظیم اس یوم عظیم کے عذاب، یوم عظیم کے عذاب سے کوئی بندہ اس معنی میں اللہ کا لاڈلہ نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کر کے بچ جائے نہیں یہ نافرمانی اگر میں نے بھی کر لی تو مجھے بھی عذاب عظیم کا خوف ہے قیامت کے دردناک ذرا کہ مجھے بھی خوف ہے تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے جس شخصیت کو اللہ تعالی نے حبیب اللہ کا اور خلید اللہ کہا اور پوری اولاد آدم کا سردار قرار دیا جو اس کو یہ بات کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہو یہ لوگوں کو بتاؤ کہ مجھ سے اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو مجھے بھی عذاب عظیم کا خوف بلکہ جو بندہ جتنا زیادہ رتبے والا ہو جتنا زیادہ مرتبے والا ہو جتنی زیادہ شان والا ہو اگر اس سے کوئی معاسی ضرورت ہوگی تو اس کا عذاب بھی اس کی شان کے مطابق زیادہ ڈبل ہوگا اس اللہ کا ذیف الحاتی ضیف الماد اگر آپ ان کفار کی طرف جھک گئے تم دنیا میں بھی ڈبل آزاد دیں گے اور موت کے وقت بھی مرنے کے بعد بھی ڈبل آزاد دیں گے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کل اللہ اعبد آبد مخل صدینی کہہ دیجئے پھر کہہ دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے خالص رکھتے ہوئے آبد فیل فعیل اور اللہ مفول مفول کی تقدیم سے کلام میں حسر پیدا ہو گیا اس کا من ہے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جملہ سے آربد اللہ لیکن یہ اللہ حسر کے لیے ماں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا اور مخل صدین دینی اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے سارا دین اسی کے اسی دین کی پیروی کرتے ہوئے اور اس ذات کے لیے پورا اخلاص قائم کرتے ہوئے اب اللہ تعالی فار سے مخاطب ہے فارمدو ماشے تم مندو نہیں پر تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا فارمدو تم عبادت کرو ماشے تم جس کی چاہو مندو نہیں اس کے سوا اللہ کے سوا کیا کرتے تھے شرک کرتے تھے اور اپنے آل و عیال کو بھی توحید سے روکتے نبی علیہ السلام کی دعوے سے روکتے انہیں بھی شرک پر آمادہ کرتے ان کے دلوں کو بھی بتوں کا گرویدہ بناتے خود بھی جہنم کا ایندھن بنے اور اپنے اہل و عیال کو بھی تبھی فرمایا کے کہ کل کہہ دیجئے ان الخاسرین سرین خسروا انفسهم روح انفسم اہل یوم القیامہ حقیقی خسارے میں کون ہے ان الخاسرین بے حقیقی خسارہ اور مکمل خسارہ اللہ ان لوگوں کا ہے خاصر ان جنہوں نے اپنے نفسوں کو وہ اور اپنے اہل کو خسارے میں ڈال دیا یوم القیامہ قیامت کے دن روکتے تھے نا اپنے اہل ویال کو بھی بچوں کو بھی نبی علیہ السلام کے قریب جانے سے روکتے تھے ان کو شرک پر قائم رکھا انہوں نے خود بھی برباد اور اہل ویال بھی برباد اللہ تعالی الخسران مبین خبردار یہ کلمہ تنوی کلام میں اور زور پیدا ہو رہا ہے کہ یہی خسران مبین ہے. واضح اور کلم کلا خسارہ کوئی خسارہ اس خسارے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ خود بھی جہنم کا ایندھن بن جائے اور اپنے آئے اہل و حیال کو بھی جہنم میں جھونک ڈالے خود بھی توحید کو بولنے کی آل ویال کو بھی قبول تو اچھے روکا خود بھی خسارے میں اور اہل بھی خسارے میں یہ خسران مبین ہیں خسران مبین بڑا واضح خسارہ ہے یہ کہ ایک بندہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے عقیدے سے جہنم کا اندر بن جائے اور وہی عقیدہ آہل ویال پر پیش کر دے وہ بھی جہنم کا اندر بن جائے ہمارے ہاں باپ دادا کی تقلید اور باپ دادا کی پیروی کی روش ہے بڑی خطرناک ہے ہر بندے کو اپنی عقل سے سوچ کر اللہ تعالیٰ کی وحی پر غور و فکر اور اس کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کتنا بڑا خسار ہے جہنم لهم من فوت ظول مین انار ومن تحت ان کے لیے ان کے اوپر زولل سائے ہوں گے من النار آگ کے چھاتا جیسے چھتری ہوتی ذلت ان کی جمع ایسا سایہ جس کے ساتھ ستون نہ ہو دیوارے نہ ہوں جہنم کی آگ کے سائے ہوں گے ان کے اوپر پر من ہم ان اور نیچے سے بھی وہ سائبان اور وہ چھاتے ہوں گے حالانکہ سائیبان تو اوپر ہوتا ہے چھاتا اوپر ہوتا ہے نیچے کیوں اس سے واضح ہوتا ہے کہ جہنم کے طبقات ہیں جو نیچے ان کی آگ ہوگی ان کو بھی جلائے گی اور جو ان سے نیچے لوگ ان کا بھی سا سایہ بنے گا ان کے لیے بھی چھاتا بنے گا جہنم کی طرقات منافقین سرنا من سب سے نیچے جو ٹھکانہ ہے وہ منافقین کے اور اوپر کفار ہوں گے اور اوپر ان کے کفار ہوں گے جہنمی ہوں گے تو جو اوپر ہوں گے ان کا اوپر جہنم کا سایہ ہوگا آگ کا سایہ ہوگا نیچے بھی ہوگا نیچے والا سایہ ان کے لیے جہنم کی آگ جلانے کا باعث ہوگا اور جو ان سے نیچے لوگ ہوں گے ان کا وہ سایہ بن جائے گا ظاہر کربادہ یوخب اللہ عباد اللہ ڈراتا ہے اس جہنم کے ساتھ اس آگ کے ساتھ عبادہو اپنے بندوں کو تاکہ بندوں میں خوف پیدا ہو اللہ سے ڈر کر معصیتوں سے گریز کر لیں اور توحید کی طرف آ جائیں اس کے نبی کی رسالت کی طرف آ جائیں اور ان میں قبول کا مادہ پیدا ہو جائے اللہ ڈراتا ہے ان تنبیحات سے اپنے ان کے لیے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اللہ کا خوف ہے اور اگر اللہ کا خوف نہیں اور انسان بے دریک گناہ کرتا اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو پھر یہ خسران مبین کلم کھلا خسارہ جہنم کا ایندھن اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ آگ نے پوری طرح ڈھانپا ہوا ہے یا عباد فتغون اے میرے بندو بس مجھ سے ڈر جاؤ یہ کفار کا ذکر تھا مشرقین کا ذکر تھا اب اس کے مقابلے میں موحدین کا ذکر متقین کا ذکر تاکہ کلام بالکل ایک ہی مقام پر واضح ہو جائے اور انسان دونوں مقامات کو سامنے رکھ کے اپنا چہرہ تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں نیچے مشرقین کا ذکر ہے ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود بھی شرک میں ملوث ہیں اور اپنے اہل کو اپنی برادری کو بھی شرک پر قائم رکھتے ہیں دیکھو میں یہاں تو نہیں ہوں میرا چہرہ وہاں تو نہیں ہے اور یہ دوسرا مقام اپنے آپ کو یہاں تلاش کرو سنا ہے کہ بلدین اجتنب الطاغ ہے وہ لحم البشر وہ لوگ جو بچ جائیں تاغت سے بلدین اور وہ لوگ اجتنبوا جو بچ گئے اجتلاب کیا ااغت تاغت سے ان بدو یہ کہ ان کی عبادت کریں تاغت کی عبادت کریں تاغت کے بارے میں سب سے بہترین کلام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تاوت یہ توغیان سے ہے نا توغیانی توانی کا من حد سے بڑھ جانا یہ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا کوئی بندہ اگر خود بڑا ہے تو وہ تاغود بن گیا اگر آپ نے بڑھایا ہے تو آپ نے اس کو تاغت بنایا ہو میں وہ اس سے بری ہو کتا گوت عبادت میں بھی اور اطاعت میں بھی ہے عبادت بھی اللہ کا حق ہے اطاعت بھی اللہ کا حق ہے رسول کی اطاعت اس لیے کہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے وائم سے کوئی نہ اللہ وہی ہے رسول نہ تھے تو وہی ہے اللہ کی وہی پیش کرتا ہے میں ہوتی رسول فکر صاحب اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی من محمد الفقت اللہ صحیح بہاری کے عزیز جو محمد کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تاغوت کیا ہے عبادت میں بھی اطاعت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کسی کو معبود بنا لینا آپ نے اس کو تاغت بنا دی یا آپ اس کے ذریعے تاوت کا شکار ہو گیا تو کا شکار ہو گے یا وہ بندہ خود اپنی عبادت کتاب میں تھے جیسے فرانوت ہے بہت بڑا تو خود اپنے آپ کو پیش کرنا اپنی عبادت کروانے کے لیے یہ تاخود بننا ہے یا کوئی بندہ کسی کو عبادت کے لیے پیش کرے کہ فلاں کی عبادت کرو فلاں درگاہ جاؤ فلاں استانے پر جاؤ فلاں قبر کا طواف کرو فلاں قبر پر سجدے کرو وہ اس سے بھری ہے آپ نے اس کو تاغت بنا دیا اور اس کے ذریعے آپ حد سے تجاوز کر گئے یا پھر یہ افاق میں افاق اللہ کا حق ہے اور آپ کسی شخصیت کو پورا عفاقت کا حق دے دیں تو آپ اس کے ذریعے حد سے بڑھ گئے یا کوئی شخص اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کرے میری بات بہنوں صرف میں تمہارا لیڈر ہوں وہ تاغوت خود بن گیا تو جو لوگ بچتے ہیں تاغوت سے جو بچے تاغوت سے یا ہے کہ اس کی عبادت کریں عبادت پوجا کا نام بھی ہے اور عصاعت کا نام بھی ہے. آپ جس کی اطاعت کر رہے ہیں کوئی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں آفر تقد الاح ہواہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لی ہے تو خواہشات کو لوگ سجدے نہیں کرتے صرف خواہشات کو اپناتے ہیں اطاعت کرتے ہیں نفس کی خواہشات کی اپنے نف کو اپنا معبود بنا لی ہے نف کو سج دے ابھی یہ بات بتاؤ تمہارے مولویوں نے تمہارے علماء نے تمہارے لیے جس چیز کو حلال کہا اس کو تم نے حلال نہیں مانا اور جس چیز کو حرام کہا اس کو تم نے حرام نہیں مانا جی یہ تو ہوا ہوا بہت تل کا عبادت تم یہی تو ان کی عبادت ہے جیسے کسی کو پوجنا سجدہ کرنا اس کی عبادت ہے ویسے کسی کے حلال و حرام کو مان لینا بھی اس کی عبادت ہے تو یا بدوہ تاوت سے بچیں نہ تاخود کی عبادت ہوگی اور نہ تاغت کی اطاعت ہوگی عبادت و اللہ کا حق ہے اللہ نے اپنی اطاعت کروانے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجا اپنے رسول کو بھیجا اس کی ہر بات مانو اس کی ہر بات اللہ کی بات ہے وہ لوگ جو تاغت سے بچیں یا بدوحا کہ اس کی عبادت کریں وہ اناو ارا اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کر لیے اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے اسی پر توکل اسی کے لیے اخلاص اسی کی عبادت اسی کے اطاعت جڑ گئے اللہ کے ساتھ رجوع اختیار کر لیے لہول البشرا ان کے لیے بشارت ہے خوشخبری عباد بس بشارت دے دو میرے بندوں کو عباد آپ دن کی جمع میرے بندوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو بندوں کو اللذین یس القول جو سنتے ہیں باتوں کو سنتے ہیں باتوں کو یس آسان ہوں اور وہ احسن کی اتباع کرتے ان کے اندر بصیرت ہے انہیں معلوم ہے ان باتوں میں احسن بات کون سی سب کو چھوڑ کے احسن کی اتباع کرتے ہیں احسن, احسن کے بارے سب سے اچھی بات اور سب سے خوبصورت بات وہ آسن بات کیا ہے نبی علیہ السلام کا خطبہ معروف خطبہ اما بعد آفسن الحدیث کتاب اللہ وہ آسن الحدی حدی و محمد انصلی علیہ وسلم کہ احسن کتاب کتاب اللہ ہے احسن کلام کلام اللہ ہے اور احسن طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے. ان کے اندر بصیرت ہے اس آسن کی اتباع کی باقی ہر چیز کو ٹھکرا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں صرف آسن کی طباع کرتے ہیں یہ توفیق اللہ کی طرف سے کئی لوگ ان کے سامنے قرآن بھی کھلا ہے حدیث بھی کھلی پڑی قبول نہیں کرتے ایسی ان کی مت ماری رہی. قبول نہیں کرتے حالانکہ حق سامنے والے قرب قیام جب دجال آئے گا علامت واضح ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے ایک آن سے کان ہے لوگ دیکھ رہے ہیں پھر بھی زیادہ لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں توفیق اللہ کی طرف سے فرقان ایک نعمت ہے حق و باطل میں فرق کرنے کی اور تمیز کرنے کی اللہ کہ اللہ کو فرقان ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تم کو فرقان دے گا نورِ بصیرت دے گا جس کے ذریعے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے تمہیں پتہ چل جائے, جائے گا باطل کیا ہے اور آسن کیا ہے تو بندے خوشخبری کے مستحق ہیں جو باتیں سنتے ہیں ادھر ادھر کی لیکن کس کی اطماع کرتے ہیں آسن کی اور احسن شہر کیا ہے احسن کلام اللہ کا کلام ہے اور احسن طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے اولا کلین اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی یعنی ہدایت اس آسم کے اتباع پر رہے. قرآن کہتا ہے کہتے تو میرے رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے تو رسول کی پیروی ہی ہدایت ہے رسول کی اطاعت ہی ہدایت ہے وہ اُلاک الباب یہی وہ لوگ ہیں جو عقلوں والے ہیں الباب لب ان کی جمع عقلوں والے ہیں. جو عقل سے کام لیتے ہیں اور فرمایا کہ آف امن حق علیہ کلیمت کیا وہ شخص جس پر کلمہ عذاب ثابت ہو جائے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا عذاب میں جھونکا جانا ثابت ہو جائے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے دنیا میں عموم ہے جو شرک پر قائم ہے وہ جہن میں جو توحید نہیں قبول کرے گا وہ جہن میں لیکن قیامت کے دن ایک ایک بندے کو بلا بلا کر فیصلہ کیا جائے گا کہ تم میں جاؤ گے کل عذاب ثابت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اف انت تل من منفی النار تو کیا تو بچا سکتا ہے جو جہن میں گئے تمہیں ہے اختیار نکالنے کا گو آپ امت کے رحیم اور شفیق ہیں بڑے مہربان اخلاق عظیمہ کے مالک لیکن اللہ تعالی کی طرف سے کسی بندے کے لیے جہنم میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے عذاب کا کلمہ ثابت ہو جائے آپ اس کو بچا سکتے ہیں جہنم سے نکال سکتے ہیں کوئی اختیار نہیں آپ کے پاس فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں جہنم میں ڈالنا یا نہ ڈالنا اللہ کے اختیار میں کو جنت میں داخل کرنا یا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں آپ اللہ کے متوازے بندے بن کر اللہ کے سامنے شفاعت کر سکتے ہیں سفارش کر سکتے ہیں مگر سفارش بھی اہل توحید کا حق ہے کسی مشرق کے بارے میں بھی آپ کو سفارش کا اختیار نہیں ہے یہ حد الی حد سی اللہ تعالیٰ سفارش کا اختیار دے گا لیکن ساتھ حد متعین کرے گا یہاں سے لے کر وہاں تک لوگوں کی سفارش کروں یہ سارے موحدین کھڑے ہیں موحد ہیں مگر گناہ گار ہیں آپ سفارش کر قبول کر لیں گے لیکن کسی شرک والے کی شفاعت کا آپ کو بھی قطر اختیار نہیں تو آپ سفارش کر سکتے ہیں کسی کو نکال نہیں سکتے آپ کا کوئی تصرف نہیں ہے لیکن کے نلین تقوربہ ہوں لحم غورف المنفوق یا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کمرے ہیں جنت کے اندر من فوق غرف ہے ان کمروں کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے غرف و بنے ہوئے بڑے مضبوط اور بڑے خوبصورت اور عمدہ ان کے محلات ہیں اور محلات کے اوپر بھی محلات محلہ تبی رسلام نے محلات کا ذکر کیا ہے وہ کیسے ہوں گے فرمایا کہ ایک انٹ سونے کی ایک انٹ چاندی کی اور گارہ جنت کی مسک جس سے خوشبوڑوں ہوں گے جنت کے جو گھر جو محلات در و دیوار سے خوشبویں پھوٹیں گے اور جو اس کے کنکر ہوں گے ہیرے جواہرات کے جو اس کی مٹی ہوگی زعفران کی اور جنتی ہمیشہ نعمتیں پائیں گے کبھی معرومی نہیں ہوگی ہمیشہ رہیں گے اور کبھی ان کو موت نہیں آئے گی ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے ان کا شباب ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی ہمیشہ جوان رہیں گے ہمیشہ صحت مند رہیں گے کبھی بیمار نہیں ہوں گے یہ اللہ کی جنت یہ محلات کی تعریف ان کے لیے کمرے اوپر اور بنے ہوئے کمرے بہترین کمرے اور تجریب انہار اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی بلند و بالا کمرے بھی ہوں گے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے ان لیرون لنفو کا ہوں بعض جنتی اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے کمرے کتنے اونچے ہوں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں اس طرح جنتی لوگ جنت کے اندر اتنی بلندی پر کمرے دیکھیں گے یعنی وہ لوگ جو ان کمروں میں ہیں اتنی بلندی پر اتنے درجات کی بلندی ان کو حاصل یار کون لوگ ہیں لگتا ہے ہی امبیا کی کوٹھی ہیں انبیاء کے ٹھکانے نہیں رو بل سدا کل المرسلین وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان میں سر سر اللہ کی توحید ہے اس کو قبول کر لیا اور انبیاء کی پوری تصدیق کی جو ان کا نبی ہے ان کی ہر بات کو سچ مانا سچ جانا یہ نہیں کہ نبی کے مقابلے میں باپ دادا کو پیش کر دیا برادری کو پیش کر دیا اماموں کو پیش کر دیا پیروں کو پیش کر دیا بزرگوں کو پیش کر دیا نہیں نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے اور نبی کی ہر بات ماننے والے اور پوری طرح حسائت کرنے والے ان کے یہ کمرے وعد اللہ, اللہ کا فائدہ لاق اللہ اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا من اللہ قیلہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے تو وعدے موجود ہیں یہ کاہل توحید کے توحید قبول کر لو اللہ کے وعدے ہیں تمہیں کامیاب کرنے کے اور جنت کے داخلے کے اللہ تعالی توفیق دے جو مضمون یہاں بیان ہوا کہ توحید خالص کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ وہ توحید کا سچا ہم عطاف فرما دے اور جو اس کے وعدے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جو شرک کرنے والے اللہ ان سے ہمیں بیزار رکھے بیزار رہنے کی توفیق عطاف فرما دے اہل توحید سے محبت ہو اہل شرف سے نفرت ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بارک الفیق بخر ان الحمد للہ رب العالمین